ریک پاس اور دو لال دو نہیں مالو ملال دو سوزے بلال بس دے جولی میں ڈال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو بس غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو تو سوالی بن کر ایک بیکاری ہے کھڑا سیوا کے, کے پاس اور سکرات سکرات میں جب گم بدے پہ نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے آنکھ جب گم بدے کا نظارہ کر لے دم نکل جا میرا کاش شری یا را دم نکل جا ہے میرا کا شرے رے کے پا پور میں یوں کیروں میں ہی آیا کی غلامی کی سند دے کھلو عطا کے پاس انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس محمود صاحب وہ جو کال آئی تھی جس میں خاتون نے کنسن کیا اور وہ توبہ کرنی چاہتی ہے وہ سارے جو معاملات بتایا اس میں بڑا اہم پہلو تھا کہ وہ جو آئسولیشن کا شکار ہوئی وہ اپنے شوہر کی وجہ سے ہوئی اور شوہر اس کے پاس نہیں آتا تھا اور وہ گناہ کی مستقب ہوئی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس شوہر کے ساتھ کیا ہوگا بنیادی طور سے دیکھیں اس کو تو اس کی پنشمنٹ ملے گی اور جہاں تک تعلق ہے اس بہن کی مایوسی کا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب زرخیز زمین ڈیزرٹ میں بدلنے لگی تو موسا علیہ السلام کے پاس اس کی امت آئی بولا موسا علیہ السلام ہم تو پتے کھا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب دعا مانگے تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور موسا علیہ السلام کے ساتھ ستر ہزار لوگ جمع ہو گئے اور موسا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ بارش کر دے بجائے بارش کی اللہ سبان اطالعہ نے دھوپ کو تیز کر دیا اللہ موسا علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ نے تو بارش مانگی دی آپ نے دھوپ کو تیزاقے کو جاری رکھیں گے مزید اس کے بعد کیا ہوگا کو بتائیں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے کے ساتھ اور ملاقات سے ایک مختصر کے بعد کو میرے ساتھ کون السلام علیکم ہلو ہیلو جی السلام علیکم جنید بھائی جی میں جنید بھائی میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتی تھی کہ میرے میاں نا ایکسیڈینٹ میں فوت ہو گئے تھے آج سے سات سال ہو گئے ہیں تو جنید بھائی میرے سرکار والوں نے اتنے ظلم میرے ساتھ کیے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے گھر میں نا خرچہ کرنا بڑا مصیبت میری پڑی ہوئی ہے میں نے ان کے میرے گھر میں آئے میڈیکل اسٹور تھا میرے میاں کا میڈیکل اسٹور تھا لوہاری میں تو وہاں جب گھر میں آئے گھر میں بھی 6-7 لاکھ روپے کا مال لے کے چلے گئے ہیں بڑے دھمکیاں دے کر گئے میری نندوں نے مجھے گھر سے نکلنے کی دھمکیاں دی ہیں پھر مجبورا مجھے مقدمے کرنے پڑے ہیں اس کے بعد مجھے جنید بھائی یہ کہتا ہے میرا دیور کہتا ہے کہ میں بچوں کا گارڈین بننا چاہتا ہوں جو آج تک نہ وہ خود گارڈین بنا ہے وہ مجھے گارڈین بننے دیتا ہے تو جنید بھائی میں یہ اتنا مشکل سے میں اپنا خرچہ گھر کا چلاتی ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں میرے ماموں پشاور میں رہتے ہیں جو کہ میرے گھر کی کفالیت کرتے ہیں میرے گھر میں خرچہ چلانا کرنا سارا میرے ماموں نے خرچ اٹھایا ہوا ہے انہوں نے ظالموں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم ان بچوں کو دے دیں لوگوں کے آگے بات یہ کرتے ہیں کہ جی ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں بچوں کو کیا دے رہے ہیں مجھے ان سے پوچھیں کہ بچوں کو کیا دیتے ہیں میرے دیور ہیں حافظ منیر اللہ آل... کہ حافظ ہے حافظ قرآن ہیں تو ایک تیور ہے وہید اور شبیر جو شبیر نے تو سب سے زیادہ ہی مجھے لوٹا ہے بات بہن میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ میں سمجھ گیا میں بنیادی طور پہ آپ سے عرض ہوتا یہ ہے کہ جو پیسہ ہے نا یہ سب کچھ کرواتا ہے اور جو کسی کا نہیں ہوتا وہ اس کا ہو جاتا ہے جو کسی کا نہیں جاننے والا ہوتا وہ اس کا سرپرس کٹ بن جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ بیوہ موجود ہے یقین بچے اور پیسہ موجود ہے جس کو ہمیں رخت کرنا ہے بہرحال ضرور اس کا جواب دلوائیں گے لیکن محمد عیشا صاحب موسا علیہ السلام کے سے فرما دیتے ہیں میشا علیہ السلام نے جب اللہ صبح سے دعا کی تو اللہ صبح نے جھوپ کو تیز کر دیا تو موسا علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں نے تو بارش کے لیے دعا مانگی تو اللہ صبح تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے اس نے اتنے گنا کیے ہیں موسا میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کرتا ہوں اندازہ <تصحیح> ستر ہزار لوگوں کی وقت کے نبی کے ساتھ دعا رک گئے تو وہ شخص جو اندر کھڑا ہوا تھا تو اللہ سبحانہ سبحان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میری عزت رکھنے اگر میں باہر نکلوں گا تو میری تو بےتی ہو جائے گی اور اندر میں رہتا ہوں تو آپ بارش نہیں کریں گے یہ الفاظ بھی پورے نہیں ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ اتالا نے بارش کر دی موسا علیہ السلام نے کہا یا اللہ کچھ نکلا تو نہیں آپ نے بارش کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں موسا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہم نے دوستی کر لی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے اور ہم تو خاتم ال کی امت ہیں سورہ شورہ میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کی گناہوں کو معاف کرتا ہوں میں ان کو درگزر کرتا ہوں ان کی باتوں کو کیونکہ میں تو توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اللہ سبحان و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک سانس چل رہی ہے مرنے کے بعد توبہ مت مانگیے گا کیوں کہ اللہ صبح موت ایک دفعہ دے رہے ہیں اور زندگی روز اسی لیے دے رہے ہیں کہ ہم توبہ مانگے ٹھیک مفتی صاحب یہ جو گفتگو اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کالوں بھی شامل کریں گے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جنیش بھائی میں شاخاباد سے بات کریں رہی میرا نام ناطیہ ہے جی فرمائیے بھائی میرے تین کے سے جی فرمائیے ایک تو نا ہم لوگ جب سکول میں تھے ہم صورت کی اس کی تفریح جان کرتے تھے ہماری مس چاہتی تھی جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اوپر ایک کالا ڈاٹ لگ جاتا ہے آپ جب توبہ کرتے ہیں تو وہ کالا ڈاٹ ہٹ جاتا ہے لیکن جب آپ ہٹ سے زیادہ گناہ کرتے اور توبہ کرتے ہو پھر گنا کرتے ہو تو آپ کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے ایک تو مجھے ایک ایکسپلینیشن چاہیے دوسرا یہ کہ میرے ابو نا فورٹی فائیو ایئرس کے ہیں وہ نماز پُران نہیں پڑتے کیا ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جو میرے ابو نے کسی کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی یعنی کہ بہت غلط کام کیا تھا تو کیا اگر اللہ نے ان کی توبہ قبول کرے گا یہ جب تک وہ انسان جس کے ساتھ انہوں نے وہ برائی کی تھی وہ انسان کو نہ کرے یہ کہ کہ برائی آیا مال کھایا کیا کیا انہوں نے میری مدر کے ساتھ ہی کچھ ان کے اوپر بہت غلط یعنی کہ اگر میں ان کی بیٹی نہ ہوتی تو میں وہ چیزیں دیکھتی نہ تو شاید میں ان کو کبھی معاف نہ کر پاتی اس طریقے سے انہوں نے کیا تھا کچھ چلو جی آپ کو بتائیں گے اور تمام باتوں پر کلام بھی کریں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ موضوع کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ایک بان محمد مفید صاحب کیا گیا ہے کہ اپنے مرحوم لوگوں کی طرف سے توبہ کرنا کیسا ہے hmm. جو مطلب رخصت ہو چکے ہیں انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے تو توبہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ توبہ اپنے گناہوں پر ہوتی ہے. اب ان کے لیے اشارے ثواب کر سکتے ہیں hmm. قرآن پاک میں باہر میں کوڈا کی جو لوگ گزر چکے ہیں تو اے لوگوں تم ان کے لیے مقصد کی دعا ملک کا خاصہ ہے اس کے بعد جو ہے سوال یہ کیا گیا ہے کہ یو پی سے جس طرح سات الحجات پڑتے ہیں تو اس طرح سات الطبا پڑھ سکتے ہیں تو نیت سچی ہو اس کے بعد جو پوچھا کہ بہن نے کہ ان کے شوہر جو وہ انتقال کر چکے ہیں سسرا والے ظلم کرتے ہیں خاص طور پر دیور جو ہے وہ گارڈن بننا چاہتا ہے اور مال جو ہلپ کرنا چاہتا ہے قرآن پاک میں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں وہ آگ کھا رہے ہیں تو دیور جو وہ قابل گرفت ہے اور میری بہن کو یہ ایڈوائز ہے کہ صبر کرتے وہ مال مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح مال ہڑپ کرتے ہیں یتیموں کا اس لحاظ سے کہ جی میں اس کی ماں کو الگ کر دوں میں اس کا گارڈین بن جاؤں جب یہ بڑا ہو تو اس کا مال میرے سامان تو قرآن پاک بیان کرتا ہے سول نشان کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں بالکل ساجد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ص اللہ عل رسول اللہ کا یا اللہ ہم کو اپنی سدب سے سیوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے بیسی آتا چاہیے آپ جیسے آتا چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے کہ مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا دینے کو من چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بڑھ کے جولی میری میرے سے کرنے مسکرا کہا اور کیا چاہیے مسکرا کہے کہا اور کیا چاہیے مسکرا کہا اور کیا چاہیے نم دے مجھے نمو کی دے کے نام پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے مجھ پہ کتنا نیادی کرم ہو گیا کہ لوگ کہنے لگے پنجن کا گدا اس گرانے کا جب سے میں نا کر ہوا سے اچھی میری نوکری ہو گئی آپ اپنی غلامی کی دے دے سند آپ اپنی کی دے دے سند بتی کی مرانسن کے ساتھ اور توبہ کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد احوال حاضر خدمت ہے مفید صاحب کیا فرمائیں گے جو سوالات آپ کے پاس مزید ہیں اس بات پاس ناجر نے یہ پوچھا کہ گناہ کرنے سے دل پر کالا نشان پڑ جاتا ہے اور توبہ نہ کرنے سے بڑھتا رہتا ہے بالکل یہ صحیح بات ہے حادث کریمہ میں مرضی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دبا پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے پھر اسے گناہوں پر ندامت بھی نہیں ہوتی یعنی وہ پھربہ بھی قبول نہیں ہوتی توبہ قبول ہوتی ہے توبہ کرتا رہتا ہے وہ دھبے کم ہو جاتے ہیں جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائے اور وہ توبہ نہ کرے تو پھر دل کالا ہو جاتا ہے گناوں پر احساس ندامت باقی نہیں رہتا لیکن توبہ کر جاتا ہے پوچھا کہ ان کے ابو فورٹی فائیو ہیں لیکن اب تک نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں اب اگر توبہ کرتے توبہ قبول ہی نہیں توبہ کرنے کے ساتھ کرنا جم کرنا آئندہ گنا نہ کرنے, قاضر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو جتنی بھی نماز ہیں، ان کی چھوٹی ہیں جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا رکھنے ہوں گے اس سے توبہ قابل قبول ہوگی مزید اس کے بعد انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادتی کی ہیں اب زیادتی کی نو... نویت انہوں نے نہیں بتائی لیکن چونکہ اب یہ حق العب کا معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین کی جناب نے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایریا سے ہی معافی مانگے اگر وہ معاف کر دیں گے تو اللہ رب مختصر بات کرتے ہیں بتائیے جن لوگوں نے لوگوں کا مال کھایا ہے گردنیں ماری ہیں خون بہایا ہے ناجائش کیا ہے کچھ بھی کیا ہے جو حق کے اب کے معاملات ہیں اب انہوں نے بخشوایا نہیں ہے اور توبہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو کیا ان کی توبہ قبول ہو جائے اس طرح توبہ قابل قبول نہیں ہوگی توبہ کرنے کے ساتھ امکان جو ہے جن کے ساتھ آپ نے حق تلفی کی ہے امانت میں امانت خیرت کی دل بلائے ان کے پاس جا کر معافی مانگیں اگر ان وہ نہیں ملتے یا ان میں سے کسی کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے سے معافی مانگیں اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے امکان سب کا خیرات کرتے رہیں اپنے عمل میں جاتی کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین روز قیامت آپ سے خوش ہو کر اس بندے کو کہے کہ اس کو معاف کر اچھا محمد عیسا صاحب یہ جو مغرب ہم سنتے ہیں کہ مغرب میں جو ہے وہ توبہ کا دروازہ ہے ستر ہزار سالوں ہزار سال کے جو مطلب فاصلے پر ہے تو یہ جو معاملہ ہے کتنی چوڑائی ہے اس کی کیا معاملہ ہے اور توبہ کس وقت تک قبول ہو سکتی ہے اس پر کلام کریں دیکھیے سورہ آل عمران کی 90 اور 91 اگر ہم پڑھتے ہیں آیت تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد انکار کرتے ہیں مثال کے طور پر ایمان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے بتائے ہوئے کام نہ کریں جیسے مفتی صاحب نے کہا کسی کا مال کھا لیں کسی کی زمین لے لیں اور آپ پھر توبہ کریں نہیں وہ حقوق تو ان کو پورے واپس کریں سچی توبہ نسری توبہ اس کو آیا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اگر کوئی مر جائے یعنی کہ اگر سانس چل رہی ہے توبہ کر لی لیکن آپ انکار کی صورت میں مر جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں پھر ان کا زمین میں جتنا بھی سونا ہے وہ بھی اگر دے دیں تو پھر یہ فریہ قبول نہیں کیا جائے فرون نے تو آخری وقت میں جو ہے وہ توبہ کی کوشش کی تھی تو اس وقت فرون کی ایف آئی آر کٹ چکی تھی اور آپ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کی ایف آئی آر دے پھر آپ مانتے رہے اس لیے فرون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے خدا پہ ایمان لایا لیکن وہ ایف آئی آر کٹ چکی تھی ایف آئی آر جو ہے مکمل طور پہ تو کیا ہے کرنا ہے اللہ صبح اگر زندگی یہ دیکھو مند ہے زندہ ہیں اللہ سے معافی مانگے دروازے کھلے ہوئے لیکن جب کو ڈاکٹر بتا اب آپ نکلنے والے ہیں اور پھر آپ جو ہے نا توبہ دردے کریں تو توبہ اچھی لگتی ہے صحت مند ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ زندہ ہیں اب مرنے کے بعد توبہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے بات یہ ہے کہ توبہ تو ناظرین مرنے سے پہلے کرنی ہے کچھ اور کلام کروں گا آپ سے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر و خواتین و ان آخری آخری لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت ہے ایک اناؤنسمنٹ تنظیم میں کرتا چلوں کہ جمع رات کو رات 10 بجے سے لے کر دو بجے تک ایک عظیم الشان محفل ناز کا انعقاد کیا جا رہا ہے جی ون سائٹ کراچی میں جس میں او ایس رضا قادری صاحب کے ساتھ دیگر شناخت ان شاء شرکت کریں گے جو براہ راست آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور آپ کے لیے دعوت عام ہے ایک شامل کریں السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی السلام عموما جنید بھائی وعلیکم السلام کون اور کہاں سے جنید بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں معافی چاہتی کہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتی آپ فرمائیے کیا میرا جی مسئلہ یہ کہ کچھ دن پہلے کی باتیں میریوں میں میری شوہر کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی اور جی؟ میرے ساتھ مجھے اچھا نہیں سمجھتی تھی اور اسی کی یہ طریقہ کار میرے پاس تھا کہ ایک در... میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی دودے پاکی کتاب پڑھی تھی اس کے اوپر میں نے دو پڑیاں لکھیں اس سے ہاں اور نا کا جواب میں نے لکھا اور ایک بار یہ پہلے بھی میں کر چکی تھی اس میں بھی نہ ہی آیا ہاں آیا تھا کہ میں گھر چھوڑ دوں اچھا ہاں ہی آیا تو میں گھر چھوڑ کے آ گئی اور جب میں گھر چھوڑ کے کے کچھ دنوں بعد میرے شوہر نے مجھے جگہ دے دی اور میرے پاس چار مہینے کی بچی ہے میں بہت پریشان ہوں میں یہ بہت گلٹی فیل کرتی ہوں کہ میں نے صحیح کیا یا میں نے غلط کیا تو میں سو کروں معافی مانگوں کیا بتایا آپ نے اپنی اتنی قیمتی زندگی کا فیصلہ چار مہینے کی بچی کی موجودگی ہاں اور کی نہچی کے اوپر کر دیا پتا ہے میں پڑھی لکھی زیادہ نہیں تھی مجھے کسی طریقے کا یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کی کچھ نہیں آؤ تو آپ اس طرح کریں تو اس کی وجہ سے مجبوراً میں نے یہ فیصلہ کیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بہت پریشان ہوں کہ میں نے صحیح کیا میں توبہ کروں کیا کروں توحبہ تو میں آپ سے اردو کروں کی توبہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کر ہی لے گا اور بے شک ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے لیکن میں سمجھ یہ نہیں پا رہا کہ اتنی قیمتی زندگی جو ایک بار جو شو کے ساتھ ہوتا ہے اتنی معصوم بچی سامنے موجود ہے آپ نے ہاں اور نہ کی پرچی پر ایک فیصلہ کر دیا کہ پچی لکھ کے اگر ہاں آ گیا تو میں گھر سے چلی جاؤں گی اور نہ آ گیا تو رک جاؤں گی سر پتا ہے کیا ہم لوگوں میں اتنی زیادہ لڑائی ضرور ہوتے تھے پتہ وجہ یہ کہ میں شاید اللہ تعالیٰ معاف کرے میں برداشت کر شاید میں شاید برداشت نہیں تھا تو ہم لوگ میں اتنی زیادہ لڑائی ہوتی تھی میری ساتھ بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتی تھی سو سر بھی اتنا خدمت کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے میں ایسی بات کروں کہ مجھے نہانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا کہ میں اپنا سر کجا یا اپنا نہاروں بہن بہرحال اب جو ہوا تو ہوا لیکن میں ایک بات ہوا توبہ تو آپ ضرور کریں توبہ تو آپ کرنی چاہیے لیکن آپ کے تبسل سے دنیا کی تمام بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را ہم اللہ کی بارگاہ میں گناہ کے ساتھ حاضر ہو کے توبہ جب کرتے ہیں تو توبہ تو بے شک کو قبول کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے غلط فیصلوں پر شرمندہ کیوں نہیں ہو جایا کرتے ہم یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ ہمارا ایک عجیب سا فیصلہ جو ہماری پوری کی پوری زندگی کو برباد کر دے گا بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی محمد جی اشاعت بہت مختصر وقت کیا فرمائیں گے اس پورے موضوع اور مختصر ان اس بہن کی کال کے اللہ صبح تعالیٰ فرماتے ہیں سوریہ بکرا کیمبر ایک میں کہ ہدایت ہے اس قرآن میں تو ہمیں قرآن کے احکامات سے ہدایت ملتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم پرچیاں رکھیں اور اس سے اپنی مرضی کی ہدایت دے لیں ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کی ہدایت دیں اس لیے سورہ کہا کی ایک سے چوبیس سے لے کر ایک سو چوبیس سے ایک سو چھبیس پڑے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میری نصیت کے اندر ہیں یہ ٹھیک ہے نا اور میں روزی قیامت مت لوگوں کو اندازہ اٹھاؤں گا کیوں کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں ہمیں हुँ. ماننا چاہیے اس احکامات کو آپ کیا فرمائیں گے کہ توبا کا بہترین طریقہ کیا ہے صاحب کا سب سے بہترین اللہ عالمین نے کہ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی گناہ کریں تو جا اوکھا آپ کی بارگاہ میں آئے آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے وسیلے سے میری بارگاہ میں دعا کریں اور اس کے آپ بھی اپنے ہاتھوں کو میری بارگاہ میں ان کی سفارش کے لیے اٹھائے طبا پر رحیمہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ ایڈوائز ہے تمام کو کہ اگر آپ نے اب تک گناہ کیے ہیں تو توبہ کریں تو صحیح طریقہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ آج جو مدینہ نہیں جا سکتا جا یہاں پر بیٹھے بیٹھے یہاں پر بھی ہے اپنا رخ مدینہ منورہ کی جانب موڑ لے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کی وزیر قدامت رس سے اظہار کرے تو ان توبہ ضرور قبول اور آخر منازی میں بھی یہی گزارش مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کروں گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کا مہور ہے اس دنیا کا مرکز ہے اس مرکز کو تھام کر رکھے اور ان کے توصل سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام سبیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ اب مستقبل میں آنے والے تمام معاملات میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے اپنے دامن کو بہت پاک صاف رکھے اور وہ بین کہ جنہوں نے کال کیا مجھے بہت افسوس اس بات کا ہوا ایک چار مہینے کی بچی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے اتنا بڑا سٹیپ صرف ایک ہاں یا نا کی پرچی کو اٹھا لیا لیکن باوجود اس کے یہ جہنم سے نجات کا اشرہ ہے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے اور اب ہم یہ کوشش کریں کہ آئندہ زندگی میں کوئی اس قسم کے گناہ کا انتقاب نہ کریں ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا یہ شیطان ابھی پوری کابینہ کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی میٹنگ شروع کرنے والا ہے اگر آپ تصور میں محسوس کریں اور یہ جو ہے باقاعدہ اپنی کرسی پر اب تھوڑا ہفتے کے بعد بیٹھنے والا ہے کیونکہ اب صرف پانچ دن باقی ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اب ہمارے درمیان سے بچڑے چلا جائے گا ممکن ہے جمعے کو چلا جائے ممکن ہے اب تو چلا جائے اور پھر اس کے بعد یہ یہاں جو چود چودی کی صورت میں بیٹھے گا دوبارہ اپنے احکامات جاری کرنا شروع کرے گا اور دوبارہ مسلمانوں کے ضلعوں میں وساوس پیدا کرنے کی شروع کرے گا دوبارہ مسلمانوں کو جو ہے وہ دنیاوی نزداد کی طرف لے کے آئے گا اور ان کو یہ کہے گا کہ آؤ یہ دنیا بڑی حسینوں جمیل ہے یہ دنیا تمہیں پکارتی ہے اور پکار پکار کے تمہیں اپنی طرف بلاتی ہے آپ کو ناظرین یہ شیطان بار بار دنیا کے جال میں الجھانے کی کوشش کرے گا کبھی آپ کو مال کی صورت میں کبھی دولت کی صورت میں کبھی اولاد کی صورت میں کبھی بیوی کی صورت میں کبھی ماں باپ کی صورت میں کبھی کی عزت کی صورت میں کبھی آپ کے اسٹیٹس کی صورت میں کبھی آپ کی انا کی صورت میں آپ کو پکار پکار کے کہے گاؤ آ کر میری طرف دیکھو تو صحیح کہ میں پوری کی پوری دنیا کو تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا لیکن آگے یاد رہے کہ اب ہم گناہوں سے تابع کرنے جا رہے ہیں ہم نے چھوٹے گناہ کیے یا بڑے گناہ کیے اب گناہوں سے توبہ اس انداز سے کرنی ہے کہ شیطان لئین اپنی پوری جماعت اور پوری کابینہ کے ساتھ کتنی ہی پلاننگس کر لے کتنی ہی میٹنگ کر لے کتنے ہی اعلی سطح کے اجلاس کر لے ان اجلاس کا خاتمہ اگر یہ ان ارادوں کے ساتھ کرے کہ ہم مسلمانوں کو بیٹھا کر رہیں گے تو یاد رہے کہ ہم مسلمان بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ شیطان اپنی کتنی ہی طاقت اور قوت کے ساتھ آ جائے اب ہمیں کسی بھی گناہ میں ان شاء نہیں کر پائے گا اب شیطان اپنی کتنی ہی فورس لے کر ہمارے آ اب وہ چاہے بھی تو ہمیں زیر اتاب نہیں کر سکتا اور وہ چاہے بھی تو ہمیں شکست نہیں دے سکتا اس لیے کہ ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام کر اب سچی پکی توبہ کر لی ہے اور انشاءاللہ ہم اس طوبہ سے نہیں پھریں گے اجازت ہے میزبان جن اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناشر اللہ حافظ علا تیری عطا کا تیری عطا کا ساتھ ہو اللہ یا آتا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شرے مشکل کو شاکا سات ہو اللہ جب پڑے مشکل شرے مشکل کو شاکا سات ہو علا گین مائ آبا رجب فل رے لگے اللہ یا علا گینا مائیں آبا رجب فل رے لگے تجھے تو خبر ہے نہ کتنا رہوں تو ایو کو میرے چھپایا علاگ علاگینا آئے آماں جب کھلنے لگے اے بو شیخل ستا کا ساتھ ہو اللہ عیب پوشے خلق ستا ہ رے خطا کتا ہو یا کچھ سے کرے جن جن دعا کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی رہے یا جو سے یاد اب کبا تو کر کے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کیا کہ ہم تجھ سے کرے اللہ یا ہلا ای جو کہ ہم تجھ سے ارے خدشیوں کے لب سے آ بنا کا ساتھ ہو خود کے لب سے آ بنا کا ساتھ ہو یا